گمراہی کے اندر لیڈروں کے بڑے لیڈر تھے آپ کرم کچھ سمجھے جی اس کی خدمت میں جائیں گے تو ادار علماء لکھتے ہیں کہ نہ گرو کام آئیں گے نہ گرو گنٹال کام آئے گا آپ گرو کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں گرو گنٹال کی طرف جا رہے ہیں اس کی خدمت میں عرض کریں گے حضرت صاحب آپ کرم فرماؤ تو گرو گنٹال جواب دے گا کہے گا گرو گھنٹال جبکہ فیصلہ کیا جائے گا سارے کاموں کا ان اللہ واد یہاں لکھ لو جی شیطان کا لیکچر کالج میں لیکچر نہیں دیتے آ, دیتے ہیں نا سب چاہ جی شیطان کا لیکچر دیکھو کیا کہا جی گرو گنٹال کہ بے شک اللہ نے وادی دیے تھے تم کو وادی سچے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 مگر یہ کہ بلایا تھا میں نے تم کو میں نے سیٹی ماری تھی کہ ٹی وی کا ڈرامہ کیا ہے اچھا لگ رہا ہے ادھر سے اذان ہو رہی تھی تو میری سیٹی پہ آ گئے اذان کی طرف نہیں مگر یہ کہ بلایا تھا میں نے تم کو گناہ کی طرف پس جب تم لی پس کہا مانا تھا تم نے میرا پس نہ ملامت کرو تم مجھ کو ساری کی ساری لیکن ملامت کرو اصل اپنے نفسوں پہ ساری ملامت کو نہ کرو اپنے ملامت پہ آسان ماں آنا بھی مشق رہی تم نہ میں تمہارا مددگار وہ ماں نہ تم میرے مددگار تو گرو گنٹال صاحب جواب دیں گے یا نہیں تو کہیں گے تم نے مجھے خدا کا شریک بنا لیا تھا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 جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا, تھا میں منقر ہوں بےزار میرا کوئی تعلق نہیں دیکھو انی ہو بے شک میں ہوں, بے زار ہوں دونوں کیے جاتے ہیں اس چیز کا کہ شریک ٹھہرایا تھا, تھا تم نے مجھ کو پہلے سے اب بات ہی سمجھ ان نظار واقعی ظالم ان کے لیے ذات دردناک ہوگا تو گرو گنٹال صاحب جواب دیں گے یا نہیں ہاں جن کے ساتھ جاری ہے بشارت داخل کیے جائیں گے مومن نے عمل کے چنا تدرین پیاب سلام آپس میں ان کا تو ہوا کیا ہوگا تمسیل توحید تمسیل توحید فرمایا کلمے ہیں دو ایک کلمہ ہے توحید کا اس کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ ہو محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ کیا ہے حبیصہ شرک کا کلمہ ان دو کی مثال سمجھو کلمہ طیب کی مثال ایسے ہے کہ جیسے درخت ہو کھجور کا کس کا جی کھجور کا درخت کہ اس کی جڑیں بھی مضبوط تنہ بھی مضبوط اس کی شاخیں اوپر اونچائی کی طرف جا رہی ہیں اور یہ درخت ایسا ہو کہ ہر موسم میں پھل رہا ہو کیا؟ ہر موسم میں پھگ رہا ہو اسی طرح کلمہ طیبہ جو ہے نا اس کی جڑیں مومن کے دل میں مضبوط ہے وہ اعتقاد کیا وہ مومن کے دل میں جڑیں مضبوط ہیں نی کیا ہے اعتقاد توحید کا اور آماد صالحہ اس کے کیا ہیں؟ ہیں اور وہ سمراٹ کس کا دے رہے ہیں دائش کا سمراٹ دے رہے ہیں اور کلمہ خبیسہ کی نثال ایسے ہے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 ہنجما اور اس کا پودا جو ہے نا بالکل اتنا ہلکا ہوتا ہے نا ایسے کرو اور اکھڑ جاتا ہے یہ بات سمجھ یا نہیں سمجھ دیکھو ازرق. تمثیل تاویر. کیا نہیں جانتا تو کیسے کہ کی اللہ نے مثال کلمہ طیبا دی تیے بات مقدر ہے کلمہ طیبا درخت پاکی جا کے ہے کہ جاڑو اس کی مضبوط ہے اصل میں نے جاڑو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 جب موسم آتی ہے تو اس وقت پھلتا ہے نا دیتا ہے پھل اپنے ہر فصل کے اندر اپنے رب کے حکم سے اور بیان کرتا اللہ مثال لوگوں کے ریتا کو سمجھیں اور تمثیل شرک آگے لکھو پہلے تمثیل تو اب تمثیل شرک اور مثال کلمہ خبیسہ کی کلم شرکا مثل درخت خبیس کیا ہے کہ ہندو نیچے کور تما کہ اکھیڑ لیا جہ اوپر زمین کے اور جلدی اکھڑتا ہے مال من کرا نہیں واسطے اس کرا اے جہاں خربوزے لگے ہوئے ہیں وہ تو دیکھتی ہوں نا آپ نے سال خربوزے کی وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے نا کہ ایسے کرو وہ کٹ جاتے کو تن مضبوط نہیں ہوتے جو سب اللہ الزین آپ بالقول ثابت کلم تیے کا سمرا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 ثابت رکھتے اللہ تعالی مومنین کو کلمہ ثابت سے مراد کلمہ طیب ثابت رکھتے اللہ تعالی مومنین کو ساتھ برقت کلمہ طیباق دنیاوی زندگی کے اندر بھی آخرت مرا لو قبر قال ابن عباس نازرت حاضل فی عذاب القبر ابن کثیر آخر ثمراد کبھر ہے ظالمین کلمہ خبیثے کا سمرا کلمہ خبیثے کا سمرہ اور گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالمین کو اور کرتے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں الحمت یہ <الْلَّذِين> واقعہ نمبر کتنی دی پنجم اور تخریف اخروی نمبر تین بھائی دنیاوی تو دو آگئے نا اور تین اخروی رہ لو دو اور تین پانچ ہو گئے یہ علم تارہ یہ تخویف اخروی ہے اہل مکہ کے لیے اہل مکہ کی نہ شاکری یہ بھی لکھ لو اہل مکہ کی نہ شاکری کیا نہیں دیکھا تو نے تلا ان لوگوں نے جنہوں نے تبدیل کیا ہے اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ خدا کی نعمت پہ شکر کرنا تھا یا کفر کرنا کیا کرنا تھا لیکن نے تبدیل کیا اللہ کی نعمت کفر کر نیمتے نہیں اب تمن و امن احمد مکے میں رہتے ہیں واہ ال اور نازل کیا انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں پہلے ان کا جرم ہے ظلال واہ ال یہ دوسرا جرم ہے اجلال خود بھی گمرا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا وہ جرم نمبر دو اجلا اچھا جی آگے جہنم بدل دار البوار سے گھر حالاتی کا کون سا ہے جی جہنم داخل ہوں گے اس کے اندر اور برا ہے ٹھکانہ وہ جال انداد بیان ادھر تو نا کہ بدلو نعمت اللہ کوفران وہی بیان کفر ہے اور تجویز کیا انہوں اللہ کے لئے شریک لے ذلو یا بیان اضلاع ہے تاکہ گمراہ کریں اس کے راستے سے قل آپ فرما دیجئے مزے اڑا لو اور بے شک لوٹنا تمہارا ترواک ہے قل بادی یہ کفار کے مقابلے میں مومنین کو تلقین شکر آپ فرما دیجئے مومنین کو اے میرے پیارے بندے جو ایمان لائے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 سخارا لمول پور بس سخارا کے دو معنی کر سکتے ہو یا یوں معنی کرو کہ اپ اپنی قدرت کے تابے کیا یا ہمارے تابے کیا اپنی قدرت کے تابے کیا واسطے نفے تمہارے کے قسطوں کو یا دوسرا معنی آسان ہے کہ کام میں لگا دیا سکھارا مانا کام میں لگا دیا تمہارے لبے کے کیڑے کشتوں کو تاکہ جا دریوں کے اندر اللہ کو کم سے اور کام میں لگا دے واسطے تمہارے نہروں کو اور اور کام میں لگا دیا تمہارے نفے کے لیے لام نفے ہے سورج چاند کو جو ہمیشہ پھرنے والے ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے جو تھے نا یہ فلاسہ کہتے تھے کہ سورج چاند نہیں پھرتے سور چاند نہیں پھرتے صرف زمین گھومتی ہے لیکن اب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ مار فلقرآن کے اندر حضرت مفتی اعظم نے لکھا ہے کل فی کی یس بہن سورتم کے اندر کہ اب یہ جدید فلاسا مانتے ہیں کہ سورے چاند پھر رہے ہیں بس بات سے ان کی اونٹ پٹنگ ہوتی ہے مولانا رومی فرماتے ہیں پائے عشت دلالیاں چوبی بواد پائے چوبی سخت بے تمکین کی ان کے پاؤں لکڑی والے ہوتے ہیں لکڑی کے پاؤں دیکھے وہ بہروپی آتے تھے پہلے زمانے میں آج کل پتہ نہیں آتے نہیں وہ لکڑی کے بڑے بڑے پاؤں بنا لیتے تھے باندھ के और او اوپر ہاتھ پکاتے जैसे اور لوگوں سے پیسے بھی مانگتے اور لکڑی کے پاؤں کیا ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں طاقت والے تو مولانا رومی ہی فرماتے ہیں ان کے پاؤں لکڑی کے پاؤں کی طرح ہیں کمزور. آج کل لکڑی کے پاؤں تھے تو پلاسٹک کے پاؤں ہیں نا یہ بھی کمزور ہے یا ٹھیک ہے تو مارا نے سونا پائے استدلالیاں چوبی بابا پائے چوبی سست بے تمکی بابا آج کا لوگوں کو سمجھاؤ تو پائے استدلالیاں کیا کہ پلاسٹک کہتے ہیں تو پلاسٹک کہو تو بات لمبی ہو جاتی موخ سر کرو پے کی جگہ پی لگا دو انگریزی میں محبہ پلاسٹک ٹی لگا دو پی ٹی پائے اسلالیاں پائے پی ٹی سخت بے تم کی بواد کیسے حضرت آپ انگریزی کے ماہر ہیں یہ چندری زبان کو کہیں بڑے بول گندا سا ڈاکٹر صاحب میں ہیں نام ہم دوش دشمنا ہیں اس زبان کے لیکن مجبوراً ہمیں بھی بکواس کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی تو سمجھانے کے لیے ان کو یہی کہہ دو پائے سخت بے تمکین تو تمہارے پاؤں کے اس کے پلاسٹک کے کمزور ہیں اچھا جی میرے محترم کہاں پہنچ گئے و شخر القم اللہ اور مسخر کیا تمہارے نفے کے لیے رات کو دن کو اور دیا تم کو ہر وہ چیز جو مانگی تم نے اللہ سے لیکن نیچے لکھو مناسب حال تمہارے اللہ سے جو کچھ مانگتے ہو دے دیتے ہیں لیکن مناسب سے اور دی تم کو ہر وہ چیز جو مانگی تم نے اس سے مناسب بہت تمہارے وائن تو مطلب یہ تو نمونے تھی مشتے نمونہ پرواہ وقت سر اور اگر شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں احاطہ کر سکتے تم ان کو واقعی انسان بڑا بے انصاف شاکر ہے نا شا کر اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے لیکن شکر نہیں کرتا کا علیہ ابراہیم دلیل لکلی نمبر دو دلیل لکلی نمبر دو جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے پروردگار اجعل دعا نمبر اے کر تو اسی شار کو امن والا اب امن والا ہے یا نہیں واج وہ بنی دعا نمبر دو اور دور کر دو مجھ کو اور میرے سلبھی بیٹوں کو اس سے کہ پوجا کریں ہم بھو کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اساق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام انہوں نے کی تھی پوجا نہیں کی تھی بعد میں تو چلے گئے شیرکاریا اور دور رکھ مجھ کو میرے سور بھی بیٹوں کو یہ کہ हम کریں ہم بوں کی मेरे ہے اے میرے پرور جی ने بے किया बहुत से نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو بہت گمراہ کرتے شیتان گمراہ کرتا ہے کہ نسبت سبب لکھو کیوں کہ بت سبب بنتے ہیں نا گمراہی کا تو سبب کی طرح نسبت ہے جیسے امبت ربی البکلا کہتے ہو شفت طبیب المریضا کہتے ہو گبراہ بس فنتاب یعنی پر جو شخص میری اتباع کرتا ہے وہ تو مجھ میں سے ہے یہ طلب شفا ہے میں اس کی سفارش کروں گا پر جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے وہ من آسانی اور جو میری بے فرمانی کرے گا اس کے لیے میں طلب ہدایت کہتا ہوں کہ تو ہدایت پہ لیا آ کیونکہ تو عقور وحیم ہے مومن کے لیے طلب شفا اور جو بے فرمانی کرتا ہے اس کے لیے طالب ہدایت کی ہدایت لے ربنا دعا نمبر تین حضرت ابراہیم بٹھلا گیا یا نہیں اپنی بیوی بی کو بی بی ہاجرہ کو اور کس کو حضرت اسماعیل کو اسی مقام پہ بٹھا گئے جہاں بیت اللہ ہے اب بھی وادی ہے بیت اللہ نیچے ہے نا گیری جگہ ہے اس وادی کے اندر بٹھلا گئے کوئی پانی نہیں تھا کھیتی نہیں تھی انسان تک نہیں تھا بالکل جنگال ہی جنگال اللہ کے سارے دکھلا گئے خدا کا حکم تھا کیونکہ اللہ کے گھر کو آباد کرنا تھا نہیں گھر پہلے سے تھا اور تو طوفان نو کے اندر گیا ختم ہو گیا تھا اس کو آباد کرنا تھا ورنہ پہلے سے تھا دیکھو جی. یہ بات سمجھی نہیں خدا کا گھر تھا طوفان نو سے گیا گر گیا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 ہاں اس کے آسار تھے چاہے مکان نہ بھی تھا نزدیک گھر تیرے کے جو کہ ہے ربنا سلاد اے ہمارے پروتار تہرایا تاکہ قائم رکھے نماز کو پس کر دے لوگوں کی دلوں کو کہ مائل ہو کر اب ہم سب کے دل مائل ہیں یا نہیں ہاں محبت ہے آبادی کیا ان کو اور رزق دو ان کو پھلوں کا تاکہ وہ شکر کریں دوار نمبر چار اے ہمارے پروزار بے شک جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں کرتے ہیں اور نہیں بختی اللہ کے نا آسمان شکر ہے اللہ کا جس نے بخشا واسطے میرے بڑھاپے کے اندر اسماعیل بھی اساق بھی بے شگر میرا سننے والا ہے پکاروں کا رب بے جال نی دعا نمبر کتنی جی آہ. جال جو ہے نا یہ دوامی ہے امر دوامی ہمیشہ کے لیے اے میرے پروردگار ہمیشہ رکھ تو مجھ کو قائم کرنے والا نماز کا یہ نہیں کہ ابھی بنا نماز تو پہلے سے پڑھتے تھے ہمیشہ رکھ تو مجھ کو قائم کرنے مین ضروریاتی اور میری اولاد سے بھی چنچہ من طبیضیا جو کہا تو بعض اولاد قائم رہی اس کے اوپر اے ہمارے پروردگار قبول کر دعا میری کو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 اے اللہ بخش واسطے میرے اور میرے ماں باپ کو اور باقی مومنین کو جس سبن اللہ فلا یہ واقعہ نمبر کتنی ہے جی چھ اور تخویف اخروی نمبر کتنی چار کیونکہ دو تو تخویف دنیا بھی تھے نا اور نہ گمان کر تو اللہ کو حافل اس چیز سے کرتے ہیں غالب سوائے اس کے نہیں موخر کرتے اللہ ان کو اس دن کی طرح پھٹی رہ جائے گی بیچ اس کی نگاہ پٹی کام نہ کھلی نا ایسے ایسے ایسے پٹی رہ جائیں گے نگاہ بہت دوڑنے والے ہوں گے کس کی طرح دوڑنے والے ہوں گے وہ سور اشرافیل ہوگے نا اسرافیل سور پھوکے گا تو سارے قبروں سے نکل کے دوڑیں گے یا نہیں دوڑنے والے ہوں گے طرح. پکارنے والے سے. مک نہیں اونچا کرنے والے ہوں گے سر اپنے نہ لوٹے کی طرف ان کے نگاہ ہوں کی بھائی جو آدمی حیرت میں ہوتا ہے نا تو ایسے, ایسے, ایسے. سمجھے؟ پریشان ہو جاتا ہے نہ لوٹے کی طرف ان کے ان اور دل ان کے بدحاس ہوں گے وہ عنظری ناس فریض خاتم و لمبیا اور ڈرا لوگوں کو اس دن سے کہ آئے گا ان کے پاس آزاد اس عزاب کے متعلق دونوں احتمال ہیں عزاب دنیاوی بن سکتا ہے عزاب اخری بھی اللہ مرسمانی نے بھی ہے پس کہیں گے ظالم اے ہمارے رب موخر کردے ہم کو ایک نیاد کری تک قبول کریں گے ہم تیرے دعوت کو تیرا کہا مانیں گے اتباع کریں گے کسی کی؟ رسول کی اولم تکونو یعنی یقالو لہم فیقالو لہم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 اسباب لکھو اسباب تسلیم باس قیامت کے ماننے کے اسباب بھی تمہارے سامنے تھے اسباب تسلیم باس پر سکنتوں تھی مساکلی یہ سبب نمبر ایک بھئی یہ مجھ کافر لوگ جو تھے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 اے نمبر تین یہ تینوں چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ عذاب سے تم بچ نہیں سکتے نہ عذاب دنیاوی سے نہ عذاب اخروی سے واقع ماکاروں سباب تعزیب صباب تعظیب ان پہ عذاب کیوں آیا پہلے لوگوں پہ اور تاکہ تدبیریں کی انہوں نے بڑی بڑی تدبیر ماکرہ منہ بڑی بڑی تدبیریں اور اللہ کے سامنے تھی ان کی تدبیریں دین کے خلاف انبیاء کے خلاف وائن کان مکرو ہوم یہ ان کو پہلے نافیہ بناؤ اور نہ تھی تدبیریں ان کی اتنی تاکہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ تدبیریں تو کرتے تھے دین کے خلاف اسلام کے خلاف لیکن اتنی تدبیریں نہیں تھیں کہ پہاڑوں کو ٹال دے ان قاعد شیتان کا ضعیفہ کمزور ہو جاتی ہے نمبر ایک یا نمبر دو یہ ہے کہ ان کو بمانی انہ کرو پہلے ان کیا تھا نافیہ اب بمانی انہ کرو گے نا تو لے تجولہ کے بجائے لا تذول پڑھو گے یہ بھی کراط ہے کے تجبر کے ساتھ اور تحقیق تھیں ان کی تدبیریں اتنی کہ ٹل جائیں ان سے پہا پھر ان کی تدبیروں کی عظمت کا بیان ہے کہ دین کے مقابلے میں بہت بڑی بڑی تدبیریں کی لیکن اللہ نے ان کی تدبیروں کو ختم کر دیا فلا سبن اللہ یہ واقعہ نمبر سات ہے اور تخوی ہوخروی نمبر کتنی پانچ پر نمانگ کر کے اللہ کو خلاف کرنے والا اپنے واضح رسولوں سے بے شک اللہ غالب ہیں شاہب بدلے کے ہیں یومت و بدل اور جس دن تبدیل کی جائے گی زمین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 اور وصفن ایسے کہ زمین یہی رہ جائے اور اس زمین کے درخت ٹیلے پہاڑ سب کیا کر دیے جائیں ختم کر کے چٹیل میدان کر دیا جائے تو یہ تبدیلی کا ہوئی وسفن دونوں احتمال ہیں جسن کے تبدیل کی جائے گی زمین سوائے زمین کے اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی تبدیل ہوں گے اور تبدیل ایسے کہ ہر چیز خدا کے سوا فنا ہے جب اللہ کے سوا ہر چیز پنا ہوگی تو آسمان زمین پناہ ہوگے یا نہیں یہ بھی پنا ہوں گے ان کی وجہ درست رہیں گے یہ ہے خدا کے سوا ہر چیز پناہ ہے سمجھے کیا اور آسمان بھی وہ بارہ اور پیش ہوں گے آگے اللہ کے جو ایک ہے غالب کرال مجرمین مجرمین کی رسوائی اور دیکھے گا تو مجرمین اس دن جکڑے ہوئے زنجیروں میں اسفاج منا زنجیر جکڑے ہوئے زنجیروں میں سرابیل ہوتےران کرتے ان کے روحن گندک سے ہوں گے کرتے بابا یہ کمیس کرتے ان کے کاتےران کا معنی روحن گندک بھائی تیزاب گندھک جانتے ہو اس شہر میں ملتا ہے تیزاب گندک پھر وہ تیزاب گندک تم اپنے وجود کو مارو نا تو ایسے تھوڑا سا ایسے ماچے سے لگاؤ تو تمہارا سارا وجود کیا جال جائے گا کیونکہ تجاب کو تو زیادہ پکڑتی ہے نا سمجھے تو یہ کرتے جو ہوں گے نا تیزاب گندھک کے کرتے کا معنی ایسے نہیں کپڑوں والا کش ایسے کپڑے ہوں گے کمی نہیں مطلب یہ کہ ان کے وجود پہ کیا لگایا جائے گا تیزاب گندھک ہوگا سارا یہ کرتا ہوگی آگے ایسے مالش ہوگی کرتے ان کے تجاب گندک سے ہو گئے یعنی اس کی مالش ہوگی اور ڈھانپ لے گی ان کے منہ کو آگ لیجزیہ جل کے ماکبل تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو اس کی کبائی کا بے کا اللہ جلدی حساب لیں گے چاہے کہنا جتنی ہوگی اللہ کے عادت کوئی دیر نہیں بلاغ للناس میں نے عرض کیا تھا کہ مکھی صورتوں کے اندر کتنی مضامین ہوتے ہیں چار نا چاروں کا خلاصہ چار مضامین چا جی نے صورت کا خلاصہ خاضہ بلاغ الاس یہ صداقت قرآن بھی ہے اور اس بات رسالت بھی ہے یہ قرآن پاک تبلیغ ہے واسطے لوگوں کے لئے یومن و بہی عبارت مقدر ہے لے یومن بہی تاکہ ایمان لائیں تو جب صداقت قرآن آ گئی تو اس بات کا اشارہ تعوی نہیں کیونکہ قرآن حضور کا کیا ہے بھئی حضور کا موج نہیں لازم مضوم ہے والی یہ قیامت مت ہے اور تا کے اس کے والمو اور تا کے جانا واحد یہ توحید آ نہیں کہ سوائے وہ معبود ایک ہے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 میں نے کہا اگر وہ نہیں چاہتے تو پریشان ہوں گے میں نے کہا میں آپ سے اچھا آدمی آپ کو ملتا ہوں تو حضرت نے جنازہ پڑھایا تو دعا کریں اللہ ان کی مفرت فرمائے ان کا اپنے جوار رحمت میں جگہ دے الحمدللہ رب العالمین و وسلم یا اللہ اللہ اللہ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 wwwshaheed